من من من بات چل رہی تھی نماز کے ایسے افعال کے بارے میں کہ جن کی وجہ سے بندے کی نماز کا اجر کم ہو جاتا ہے کٹ جاتا ہے یا وہ کام جو نماز کے دوران کرنا منع ہے بندہ ممنوعہ کاموں کو نماز کے دوران سر انجام دے گا تو اس کی نماز میں نفس اور کمی واقع ہو جائے گی چند ایک باتیں اس میں سے پہلے ذکر کی تھی کچھ چند باتیں اس حوالے سے آج مزید خرچ کیے گئے تھا نمازی نماز کے دوران بس اوقات والی دیگا پر یا اس کے آگے کچھ ایسی چیز पड़ी ہوتی ہے جو اس کو ناگوار ہوتی ہے چاہے وہ کاغذ کے ٹکڑے ہوں یا کچھ اور مطلب ہے کہ بال یا کچھ بچی وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز توانے نماز اس جگہ کو صاف نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی زیادہ ہی پریشان ہوتا ہے تو ایک مرتبہ ہاتھ مار کے اور جگہ صحیح کر لیں کتنی کو جاتی ہے اس پہ گزارا کرے مر رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ فاطمہ الدوسن. کہتے ہیں کہ نبی کریم وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا یس چورا واحد تو سجدے والے گا تھے مٹی کو برابر کر رہا تھا اس وقت مسجدیں کچی تو آپ نے فرمایا ان کو فاحل فا اگر تمہیں ایسا کرنا ہی ہے انکلتا دا تا فاحل لازمی ایسا کرنا ہے تیرا گزارا نہیں فا تو صرف ایک مرتبہ تجھے ایسا کرنے کی اجازت ہے وغیرہ ہے تو بار بار اس جگہ کو صاف کرتے رہنا اور سنارتے رہنا یہ منع ہے اسی طرح نماز کے دوران اپنے ہاتھ کو پہلو پہ رکھنا یہ بھی منع ہے صحیح بخاری میں خلیس آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عن نماز میں اپنے ہاتھ کو پہلو پر رکھنے سے منع کیا ہے ایک روایت میں آتے ہیں لوہ یا ایس یا وجول مختصر کہ آدمی اپنے ہاتھ کو پہلو پہ رکھ کے نماز پڑے اس سے منع کیا گیا ہے تو ایک ریوائز کے اندر یہ نفرت بھی آتے ہیں کہ یہ اپن کو اس دار نماز کے دوران یہ سولی سولی والی کیفیت بن جاتی ہے سلی سلیح ایسی ہوتا نا کہ ایک لکڑی کو بالکل سیدھا گاڑتے ہیں اور دوسری لکڑی اس کے اوپر والی جانب بالکل اوپر نہیں ٹاپ سے تھوڑا سا نیچے اس کو چورائی کے اور اس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں پھر جس بندے کو سولی دینا ہوتی ہے اس کو ان لکڑیوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے یا بڑے بڑے کیل اس کے جسم میں ٹھوک کے اس کو لکڑی میں گاڑ دیا جاتا ہے اس کے بازو پھیلا دیے جاتے ہیں وہ جو چوڑائی کی جانے چپڑی ہوتی ہے اس پر اور باقی جسم اس, کا وہ پر اس کو کہتے ہیں سولی سب یہ نماز میں اس سولی کے اشنا پہ ہو جائے گا یعنی کہ جب بندہ اپنے ہاتھ کو پہلو پہ رکھے گا دونوں طرف سے وہ شدید نما شکل بن جاتی ہے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا سنن نسائی میں بن رحمہ اللہ کی روایت میں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی تھا وضاح تو میں نے اپنا ہاتھ اپنے پہلو پہ اس طرح رکھا پکانا لحاظ آ جاتے عبد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے ہاتھ سے اس طرح دیا یعنی زور سے مارا مجھے نماز کے دوران ہی کہتے ہیں کہ جب میں نے نماز پڑھی تو میں نے دوسری طرف والے بندے سے پوچھا یہ کون ہے جس نے مجھے مارا ہے نماز میں اس نے بتایا کہ یہ عبداللہ احمد عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کہا اے وقت الرحمان یہ عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کویت کی مارا بکا منی تجھے مجھ سے کیا تکلیف ہے میں نماز پڑھ رہا تھا ت نے نماز پہ سرا نہیں تجھے مارا آپ کو کیا پریشانی ہے مجھ سے تو کہتے ہیں ان نفاذ بلبو سوری نماز شکل بن جاتی ہے رسول اللہ اس سے منع فرمایا ایسے ہی نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنا بالخصوص اوپر دیکھنا آج کل ہمارے ہاں یہ جو گھڑیوں والی بیماری ہے نا اس وجہ سے بھی کئی لوگ نماز میں ہی نگاہ اوپر اٹھا کے دیکھتے ہیں تعلیم اتنی گرمی آ رہی ہے اور نماز میں کتنے اتنے لگے ہیں نماز کے دوران اوپر دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع کیا صحیح بخاری کی حدیث ہے انت بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا بَعَلُوا اَقْوَامِ يَرْفَعُونَ اَبْصَارُهِ اِلَى السَّحَائِ فِي صَلَاطِهِ لوگوں کو کیا ہے کہ نماز کے دوران اپنی نگاہیں اوپر کے ذرف اٹھاتے ہیں فَجْتَتَا خَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَدَّا فَالَى نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑا سختی سے دانتا آپ نے فرمایا لینا جائیں اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن تین افواہ لوگ جنماس کے دوران اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھاتے ہیں وہ باز آ جائیں کہیں ایسا نہ ہو بہ لا پر کہ ان کی نگاہیں وہ واپس ہی نہ لوٹیں جن اوپر دیکھیں تو ان کی نگاہیں اچھ لی جائیں تو نماز کے دوران اوپر دیکھنا منع ہے اور ویسے جو بھی چیز نمازی کو مشغول کرتی ہے نماز سے غافر کرتی ہے وہ نمازی کے قریب رکھنا اس کا موجود ہونا یہ بھی درست نہیں جو نمازی کو اپنی طرف متوجہ کرے اور نمازی اس کے اندر ہی الجھ کے رہ جائے خیالوں میں, خوابو کوئی اور چیز بخاری میں سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہتی ہیں کہ ایک پر اس کے پر کچھ نقش و نگار تھے نگار فنظر الہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ڈیزائنگ کی نقش و نگار سے اس کی طرف ایک نظر دیکھا فلن من پڑا تو جب آپ نے نماز مکمل کی تو فرمایا گیارو بھی کی ہی چاہ میں یہ چہن کی طرف لے جاؤنی بھی امبی جانی تھی ابھی چہم اور ابو چہن کا امبی کپڑا لے آؤ یہ اون کا اپنا ہوا کپڑا ہوتا تھا اور کا مسلح نواز تھا اس کے اوپر کوئی نقش و نگار نہیں ہوتے تھے بالکل پلین ہاں اس کے دونوں اثرات میں کچھ سے رٹک رہے ہوتے تھے جس طرح عام طور پر جائے نماز کے ہوتے لیکن نقش و نگار نہیں تھے فرمایا اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ابو جہم کا انبیجانیا نامی کپڑا جو ہے وہ لے آؤں <دِين> نے الحت آنے فن ابھی ابھی جو میں نے نماز پڑھی ہے اس نماز کے دوران ان نقش و نگار نے مجھے میری نماز سے واقف کیے رکھا ایک روایت میں کوئی بخاری نہیں ہے عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الى وانا تو اندر میہ ان فالات میں نماز کے دوران اس کے نقش و نگار کو دیکھتا تھا اور مجھے یہ خدشہ ہوا کہیں اس کے یہ نقش و نگار مجھے آزمائش میں مبتلا نہ کر دیں کہ میں انہی کے اندر ادھر نماز کی طرف سے توجہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جائے نماز جو نمازی کی توجہ کو ہٹا دیتی ہے نماز سے واقع کروا دیا اس کی جگہ دوسری لائی گیا اسی طرح صحیح بخاری میں سیدنا رضی اللہ نے عنہ کی روایت کہتے ہیں کانا تیرام عائشہ کا سط بھی جانی بہتی ہا منی سید عائشہ جسے وہ اپنے گھر کی جانب جٹکایا تھا ان کے گھر دروازہ مسجد میں کھلتا تھا تو دروازے کے پہلے یعنی مسجد کی جانب پردہ رکھا ہوتا اور اس پر کچھ تصاویر تھیں تو لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی کی انی لا تزال تصاویر تعرض تندی کی سراہی اس پردے کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے کیونکہ اس کی جو تصاویر ہیں وہ ہمیں نماز میں تنگ کرتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو ہٹا دیا اور ختم کروا دیا جو نمازی کی توجہ نماز کے دوران خراب کرتا تھا اب ہمارے یہاں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نوازی کی توجہ کو اپنی جانب کھینچنے والی ہوتی ہے تعلیم نماز جن پر پڑی جاتی ہے یہ بھی نقش و نگار بات ہے اور فرانس پہ بھی کئی مسالے میں نقش و نگار اور کئی جگہوں پر وہ نماز کے بعد کے اذکار یا اس طرح کے کوئی جو ہوتے ہیں فلیکس سامنے قبلے کی جانب دیوار پہ دی اور نمازی نماز کے دوران کو دیکھتا رہتا اور کئی نماز کے دوران دل ہی دل میں اس کو پڑھنا بھی شروع کر دیتی کوئی بھی چیز ایسی جو نمازی کی توجہ کو ہٹائے وہ نمازی کے قریب نہیں ہونی چاہیے محدہ مالک میں ابو تر خان انصاری ربی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے وہ اپنے باپ میں نماز ادا کرتے تھے نقلی نماز ایک عمدہ قسم کا کبوتر خوشنما خوبصورت تھا وہ ان کے سامنے آیا اور وہ کبھی ادھر کبھی ادھر جائے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگا تو نماز کے دوران یہ اسے دیکھنے لگے اور پھر جب توجہ اس سے ہٹی نماز کی طرف دوبارہ توجہ آئی تو یہ دین میں ہی رہا کہ میں نے کتنی رستے پڑی پھر سوچنے لگے کہ میں تو ایک آزمائش میں پڑ گیا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا معاشرہ ہوا ہے تو اب صرف نماز کے دوران اس بار میں نماز کرنے کی وجہ سے وہ کبوتر کے ساتھ مشغول ہو گیا اس کو دیکھنے کے لیے نبیت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معجرہ سنایا اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ اب اللہ کے لیے سداپا آپ اسے جہاں چاہتے ہیں خرچ کریں یعنی انہوں نے جس باغ میں اللہ کہ یہ ایک اپنے بخ اور ایک اختیار میں نہیں ہے کہ کبوتر کا وہاں پہ آنا اور اس کا خدکنا بس یہ صرف اس کی طرف متوجہ ہو گئے دیکھنے لگے تو سمجھا کہ میرے لیے یہ بھی ایک فتنا ہے تو اس بات وہ اللہ کی راہ میں انہوں نے صدقہ کر دیا الگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا صحابۂ کرام ریضوانجمعین وہ کوئی بھی ایسی چیز جو ان کو نماز سے غافل کرتی نماز کے دوران اس کی توجہ کو ہٹاتی وہ اسے دور کر دیا کرتے اسی طرح سنن ابی داود میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران صدر سے منع کیا وہ این وقت یا راجلو اور چہرے کو تھامنے سے منا کی نماز کے دوران سدن سدن یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی کپڑا لے اپنے اوپر اور وہ اتنا لمبا ہو کے زمین تک پہنچے یہ سدن ہے اس سے منا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چہرہ جھامپنا عام طور پر سردیوں کے موسم میں ہوتا ہے سب چادریں ہیں میں اور اس کو منہ پر ڈال لیتے ہیں چھپا لیتے ہیں چاہلوانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی حسن قرار دیا ہے تو ایسے افعال نماز کے دوران یہ نمازی کے اجر کو کم کر دیتے اسی طرح یہ صدر کے معنی کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور رقم استعمال ہوا ہے حدیث اس بار سر نبی دبو کی حدیث ہے ابن مسرور رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا من منبلا ادارہ صلاحی نوا جی والا ہر ہے جس آدمی نے اپنے ادار کو تکرپر کے ساتھ نماز کے دوران لٹکایا تو اللہ تعالی سے اس کا کوئی تعلق واقعہ نہیں نہ ہر میں نہ حرام میں اسی طرح ردو کے اندر یہ ایک اور حدیث ہے حسن درجے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا یو سل مسفر اظہار وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کا اظہار اس کی شلوار تحمت سے نیچے تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر فتح وا جا جا کے دوبارہ بدوں پھر وہ آیا تو آپ نے پھر یہی کہا پھر آیا تو پھر آپ نے یہی کہا تو اس نے کہا, اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آدمی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ اس کو بار بارے بار کا حکم دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا انہو وحو یہ نماز پڑھ رہا تھا جبکہ شلوار سے نیچے تھی اکبر اظہار ہو اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی نماز قبول نہیں کرتا جو اپنی شروار کو ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والا اسی طرح کھانا موجود ہو بندہ کھا رہا ہے اور اس دوران نماز کا وقت ہو گیا ایک ہے کہ آپ کو پتہ ہے نماز کا وقت ہونے والا ہے دس منٹ رہتے ہیں پندرہ منٹ رہتے ہیں آپ نے وزو بھی کرنا ہے تیاری کرنی ہے پھر نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے پھر آپ جان بوجھ کے کھانا کھانا شروع کر ہیں اور اس دوران پھر نماز کا وقت ہو جائے یہ کام غلط ہے ایک ہے کہ آپ نے دھیان نہیں دیا یا پتہ نہیں چلا آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے اس دوسری کیفیت اور صورت کے بارے میں انس مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا العشاء تو فقل بالعشاء جب شام کا کھانا حاضر ہو اور ادھر سے جماعت کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز میں شرکت کرو اب رمضان مبارک میں افطاری تم نے کرنی ہوتی ہے اور مغرب کی نماز بھی ہوتی ہے سب کو پتہ ہے کہ جو افطاری کا وقت ہے وہی مغرب کی نماز کا وقت ہے تو اگر استاری کرنے والا وہ اسی وقت اچھی طرح سے پیٹ بھرنے بیٹھ جائے گا تو جماعت گزر جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ استاری کرتے اللہ روتا باد چند ایک تر کھجورے کھا کے روتب عربی گرائمر میں اس کو کہتے ہیں قلت یہ دس سے کم پر ہوئی جاتی ارتابا روتب کی جمع جمع قلت یعنی دس سے کم کھجورے کھاتے نماز کرنے کے لیے اگر نہ ہوتی فہلا تباہ پھر چند ایک خشک کھجورے اگر نہ ہوتی حسا کہ نما پانی کے چند گھوٹ بھرتے خاصا یہ بھی جمع قلت ہے دس سے کم گھونٹ ایک ڈیڑھ گلاس ہر دو گلاس اتنے دس گھونٹ پانی پیا اور نماز اس پہ افطاری کیا کرتے تھے باقی کھانا پینا افطاری کے بعد اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے بندہ کھانا اپنے آ کے حاضر کر دیا نماز کے گئے اور گئے میں نے ادھر سے شہر ہو کے پیٹ بھر کے اٹھنا ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں اسی طرح ام المؤمنین سید عائشہ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا لا لاپا کا نمبر چکتار آنا حاضر ہو تو اس وقت نماز نہیں ہوتی ہوگی اور نہ اس وقت جب اس کو دو قبیض چیزیں تنگ کر رہی ہوں یعنی بولو و براز قلعت پیشاب بندے کو آیا ہو اور اس کا زور ہو بندہ نماز آ کے پڑھنا شروع کر کے نہیں ہوئی پہلے اپنی حاجت پوری کرے بزائے حاجت کرے سارے ہو کے تسلی کے ساتھ آ کے نماز ادا کرے یعنی دونوں کام کھانے کی موجودگی میں بھی اب بندہ کھانا کھا رہا ہے اور بھوک اس کو لگی ہوئی اور کھانا چھوڑ کر اٹھ جائے تو اس کو پریشانی ہوگی نماز میں بھی سوچتا رہے گا میں نے چھوڑ کے آیا ہوں اور جا کے دوبارہ پھر کھانا ہے اسی طرح حاضر بندے کو وہ بولو و براز کی تو پہلے وہ پوری کرے پھر اس کے بعد نماز ادا کرے ایک اس میں اور بھی بات سمجھنے کی ہے کہ آدمی کھانا کھا رہا ہے اور اس دوران نماز کا وقت ہو گیا اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کھانا چھوڑ کر نماز پڑھ مجھے کوئی پریشانی نہیں تو وہ کھانا چھوڑ کے نماز پڑھ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ گوشت کھا رہے تھے کنٹھے کا اس دوران نماز کا وقت ہو گیا صلی اللہ اللہ بلانے کے آپ گئے آپ نے نماز ادا کی اور پھر واپس آئے واپس آ کے پھر کھانا شروع کر دیا یعنی کہ کھانا شادر ہو بندہ کھا رہا ہو اور اس کو شدید بھوک لگی ہو بے صبری بازی اور پھر وہ کھانا چھوڑ کے نماز کے لیے آئے یہ مشکل کام ہے فطری طور پر اور اگر بندے کو اتنا حوصلہ ہمت ہے کہ بندے نے کھانا کھانا شروع کیا ہے اور نماز کا خطر ہو گیا ہے تو چلو کوئی بات نہیں بعد میں آ کے کھا لے گا تو پھر وہ نماز کو ہی ترجیح دے گا اسی طرح نیند بس اوقات بندے کو بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے ام المؤمنین سیدہ سعیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا نسا احاد کمبہ سلی جب نماز کے دوران کوئی بندہ اونگنا شروع کر دے نماز پڑھ رہا ہے اور اسے نیند آ رہی ہے اونگ آ رہی ہے ید کچھ وہ سو جائے کہ نیند کا غلبہ اس سے ختم ہو جائے یہ نہیں کہ وہ نیند پوری کرنا شروع کر دے جائے فجر تک سویا ہی نہیں ایشانواز بڑھنے کے لیے وہ جانے لگا اور بیٹھا اور اس کو نیند آنا شروع ہو گئی تو اب وہ سوئے اور تسلی کے ساتھ نیند پوری کر کے فجر کے وقت اٹھے یہ نہیں تو کیا کیا کہا ہے وہ سو جائے ستا نیند کا غلبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے آدھا گھنٹہ گھنٹہ بھی بندہ سو لے تو جو غلبہ ہوتا ہے نیند کا یہ ختم ہو جاتا ہے اتنے سے میں بندہ دوبارہ فریش ہو جاتا ہے بندہ اونگتا اونگتا جب نماز پڑھ رہا ہوگا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ اس سے پار کر رہا ہے اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے یا اپنے آپ کے ہی خلاف کو دعا کر رہا ہے اور جب خصوص ہمارے اجبی لوگ جن کو عربی زبان اور اس کے معانی وغیرہ کا حیدر نہیں ہے ان کے لیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ادھر تو زیر زبر بدلنے سے مانا کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے تو جب نیند کا غلبہ ہو تو پھر زبردستی نماز پڑھنا یہ نہیں تھی بلکہ اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے اوپر نیند کا غلبہ نہ ہو صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرمایہ ادا نہ جب تم میں سے کوئی بندہ نماز کے دوران اونگے تو وہ سو جائے مان حتہ کہ اس کو یہ پتا چلے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے یعنی اتنی ہوش ہونی چاہیے بندے کو کہ بندہ نماز کے دوران پڑھ کیا رہا ہے اب کئی تو جاگتے ہوئے بھی ان کو ہوش نہیں ہوتی ہم کیا پڑھ رہے ہیں دھیان اور پہنچا ہوا ہوتا ہے اور ایک طوطے کی طرح الفاظ ہیں, ہیں اسی طرح صحیح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فا احدكم من ایک بندہ رات کو تحجد پڑھنے کے لیے اٹھا نماز پڑھنا شروع کی اور تحج کے وقت خصوصاً گرمیوں کے موسم میں جب راتیں چھوٹی ہوتی ہیں نیند پوری نہیں ہوتی ہیں تو اس دوران بھی نیند آنا شروع ہو جائے گا میں رات کو اٹھا قیام کرنے کے لیے قرآن تو قرآن اس کی زبان پر گڑبڑ ہونے لگا یعنی اس کے پاس صحیح راتے آگاہ نہیں ہو رہے نیند کے گربے کی وجہ سے تو اپنے آپ پہ زبردستی نہ کرے بلکہ فرجست لیٹ جائے پلنگ کے درما یا اس کو پتہ نہیں چاہتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں فرجست وہ لیٹ جائے سو جائے نیند پوری کرے تو گربا ہے نیند کے وقت بھی نماز ادا کرنا منع ہے اور ایسا کرنے سے بس اوقات سواب کے بجائے بندہ اپنی نیکیوں کو برباد کر بیٹھتا ہے اسی طرح کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مسجد میں اپنی ایک جگہ پکی کر لیتے ہیں جب بھی آئے بس خدر ہی بہت کہیں پہ خریدا اور کہیں پہ نواف یہ کام اتفاقی درست ہے حسال کے طور ایک آدمی اگر پہلے آتا تو اس نے یقیناً پہلی شخص میں کھڑے ہوئے ہیں جو بعد میں آئے گا وہ دوسری شخص پہ کھڑا ہوگا اور سخت بندی کے جو اصول اور طریقہ کار ہیں اس کے مطابق سب بنے گی صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رحمہ اللہ فرماتے ہیں قان ابن عمر, فی اللذی فی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں پر فرض نماز پڑھتے تھے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے نوافر بھی پڑھ لیا کرتے تھے افعلہ القاسم اور قاسم بھی اسی طرح سے کیا کرتے تھے قاسم یعنی قاسم بن محمد بن ابھی بکر اسدیق رحمۃ اللہ اور وہ کہتے تھے کہ سیدنا ابو سیدنا ابو ابو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الامام کی مکانی کہ امام اپنی جگہ پر نماز نہ پڑے اور لیکن یہ بات درست نہیں ہے یہ روایت سنن ابی ابھی میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صلی کی امام نماز پڑھا اسی جگہ پہ وہ دوبارہ سے نوافر ادا کرانا شروع کر دے ہتہ یا تحرا ہتا سے وہاں سے پھر جائے یعنی کہ امام نماز پڑھا کے مختلف کی طرف رخ کرے کچھ دیر اس کے بعد پھر وہ بے شک وہیں پہ کھڑا ہو کے نماز ادا کر لے اسی طرح سلم نبی داود کی حدیث ہے عبدالرحمان ابن شبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبد الرحمان ابن شبل یہ ابن امر ابن زید ابن نجدہ ہیں مافیہ بن نبی سفیان بب اللہ تعالی عنہ کی دور حکومت میں یہ فوت ہو گئے ہیں کئی جو روایاں ہیں ان کی روایتیں بہت کم ہیں یہ اب تو ہمارے شیب البی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان نقرات الغراب ہے کورے کی طرح مارنے سے کورے کی طرح ٹھونکے مارنے جب کوئی چیز اٹھاتا ہے دانا وغیرہ جب اٹھاتا ہے تو تیل کے ساتھ ٹھونکے مرغی وغیرہ دانا دن کا چگنے والے جتنے بھی پرندے ہیں اسی طرح کرتے ہیں لیکن یہاں پہ لفظ بولا ہے صرف نفرت دلانے کے لیے مطلب یہ کہ کچھ لوگوں کو بڑی تیزی پڑی ہوتی ہے سیدے پہ سیدا چھا سیدا جلدی جلدی ایک سیدا کیا پھر دوسرا کیا یہ کام نہ کرے کی طرح مارنے سے منع کیا یعنی اطمینان سکون کے ساتھ سیدا کرے نواز ادا کرے راش سب اوڑی اور کی طرح ہاتھ پاؤ پھیلانے سے بنا دردے کی طرح ہاتھ پاؤں پھیلانا کیا ہے کہ بندہ سجدہ کرے اور سجدے کے دوران اپنی کوہنوں تک بازو وہ زمین کے اوپر لگا دے ایک روایت میں آتا ہے اس سے راش قلد اپنے زرا کو کوہنی تب کا جو بازو کا حصہ ہوتا ہے ہاتھ سے کوہنی تک اس کو زیرہ کہتے ہیں。اپنے زیرا کو کتے کی طرح نہ پھیرائیں ادھر درندے کے نفز ہیں کہ درندے کی طرح جس طرح درندے بیٹھتے ہیں ایسے ہی نہ کریں تو سیدے کے دوران اب یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوہنی نہ زمین پر لگی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ زمین سے اٹھی ہوئی ہوتی ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر ہوتے اور یہ پہلو کے ساتھ بھی نکی نہ ہوتی بلکہ پہلوؤں سے جدا ہتر کہ کوئی چھوٹا جانور بلی یا بکری کا چھوٹا بکرا وہ آپ بچہ وہ آپ کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا تھا یعنی اٹھ کر تیار کر زمین کے ساتھ چپک کر نہیں اس طرح وہ بعض حضرات اور کئی خواتین بھی اس طرح کرتی ہیں بالکل زمین کے ساتھ چپک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا اور اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی بندہ مسجد میں اپنی جگہ پکی کر لے کہ مطلب جس طرح اونٹ کرتا ہے کہ اونٹوں کا علاقہ تھا زیادہ یہی نہیں پائے جاتے تھے تو اس لیے اونٹ کا نام لیا ہے ویسے تقریباً تمام جانور ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے ان کو جس جگہ پہ باندھا جائے نا وہاں سے آپ کھول کے اس کو گھمانے پھرانے چلانے کے لیے جاں پر لے جائیں اور گھر آ کے اس کو چھوڑیں اس نے اسی جگہ پہ آنا ہے جہاں سے اس کو کھولا گیا تھا جگہ اس نے اپنی پکی پہچانی ہوئی ہوتی ہے کے بارے میں کئی بھینسیں ہوتی ہیں لیکن جس کو بھی آپ چھوڑیں گے وہ اپنے قلعے پہ ہی جائے فرمائے اس طرح مسجد میں کوئی آدمی اپنی جگہ یوں بکی نہ بنا دے جس طرح کہ اونٹ کرتا ہے کہ جب بھی آیا جہاں سے بھی آیا اس نے وہی بہی نماز پڑھتی مسجد ساری وسیع ہے کھلی جگہ ہے بندہ کبھی ایک جگہ پہ بیٹھے کبھی دوسری جگہ پہ کبھی تیسری جگہ پہ جگہ اس کو بدلتے رہنا چاہیے آخر جہاں جہاں وہ سجدے کرے گا اور نماز ادا کرے گا یہ بھی اس کے لیے گواہ بنے گی اسی طرح سنن ابی لاہو میں ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہی کیا تم میں سے ایک آدمی آج آ گیا ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد وہ دائیں یا بائیں یا آگے پیچھے ہو جائے یعنی پھر یعنی نفلی نماز ادا کرنے کے لیے ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے جہاں پہ فرد نماز ادا کی اس سے آگے پیچھے ہو کے بندہ نماز ادا کی اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلی صاحب میں نماز ادا کی اچھا پیچھے مسجد ساری سارے جگہ ہے تو وہ یہاں سے اٹھے اور درمیان میں پیچھے جا کے کہیں نماز ادا کرنا شروع کر دی آگے کوئی ستھرا نہیں اور جو نمازی باقی ہیں نماز پوری کر کے گزرنے والے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو پھر وہ گھوم کیا نہ پڑتا ہے ہاں آگے پیچھے ہٹے لیکن سترے کا اہتمام ضرور کریں اب مسلم ہماری یہ پہلی سات ہے کہ آگے جگہ پوری سب کی تقریباً موجود ہے آگے آ جائیں سترے کے قریب ہوں سترے کا اہتمام لازمی کریں اسی طرح ایک حدیث میں اس حوالے سے وضاحت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ نماز ملانے سے منع کیا مطلب کہ نماز پڑھی ہے سلام پھیرا اس کے فوراً بندہ نفل مواد شروع کر اس سے منع کیا اللہ کے دقل اللہ او یا اوچھ بندہ کلام کرے بولے چاہے ذکر ادگار ہی کر یہ بھی کلام اللہ ہے لوگ لوگوں کے ساتھیوں سے بات کرے کلام اللہ بولے او یا اونچا وہاں سے نکل کے دوسری جگہ پہ چلا جائے سلام پھیرتے ہی فورن اٹھ کے اگلی نماز کی نیت بان دینا اور سنتیں یا نفل ادا کرنا شروع کر دینا یہ بھی منع ہے اس میں فصل ہونا چاہیے فرق ہونا چاہیے چاہے ذکر اداکار کرے تھوڑی دیر بیٹھ کے چاہے زیادہ نہیں تھوڑا ہی کر لے یا جگہ تبدیل کر لے اسی طرح نماز کے دوران انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا تشویش اس کو بولتے ہیں یہ بھی منع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے سن نبی داغر کی حدیث ہے کہ ناصر نے عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا ایسے آدمی کے بارے میں جو نماز کے دوران اپنی انگلیوں کو ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر لیتا ہے فرمایا تل کا فلاق المغوب یہ مغضوب علیہم یعنی یہود کی نماز کا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں آدمی گلو کر کے مسجد میں آئے فراض بین بینا بھی اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیق نہ ڈالے یعنی انگلیاں کو انگلیوں میں داخل نہ کرے کیونکہ وہ نماز کے اندر ہی ہے یعنی گلو کر کے مسجد میں آنے والا وہ یا وہ نماز کے اندر ہی ہے تو اس دوران بھی ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے تو بہرحال یہ چند ایک مقروحات سلاد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے نماز کے دوران منع کیا ہے اور یہ اجر و ثباب میں کمی کا باعث بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان امور سے اجتناب کرنے کی توفیق دے اما علی جاری کرتا ہے